الارض الحمد لله ذلله ابضع الله طرا الارض وصلى والسلام على من ممبی واگ گنمار بالا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 وأغرج منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين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 سلادو سلام عالکیا سیدار سورا والا لا سہدیا سید دیا ہبھی بل سلاد سلام یا سیدی یا خاتم مبین وعلا لا و سہدیا مل امبیا مرسلی ابو بکرو عمر عثمان ہے در ابو بکرو عمر عثمان عمر محمد مصطفے یار بہ ہو علی و شبیر و شبر علی گاتم شبیر و شبر نبی کے پاٹ دے ان پیارے کرم کتا فری دین پیارے گئی مرد اشاڑی آ او عشکر جی تھی ہے بالی اصو عشقر جیتی ہے بازی کچھ بازی تھا اصادی ہہو احد احمد کیا اظہار وهو. فعال اللہ محمد یار بلت رام آل عالم ہ بقیت خلف جانتی نئی ماں میں آگ سننا حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ابوداؤد محمد صادق شاہ کامت برتا تو مولا لیا فقائے کرام شاہ رام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلی مرتبہ اس مثمت بلتے میں کچھ نادام کتنے بڑے بزرگ عالمی جن کے سامنے لبھ کشائی کرائے کا ہم حضرت نے ایک راز تبارک بار مخلصین اپنے بندیاں دا صدقات اس فتیف تھے اور جناب تمام حاضرین اپنی خاص رحمت ناگ فرمائے اور اپنے مخلص سلسلہ دستارے فرضیلت جناب حاجی صاحب کبلا متم پچھلے دو روز محنت اور انشا کا نتیجہ ہے جب اٹھے اس مقام پورے پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام ایک عظیم مقام حاصل اور میرا جناب حاجی صاحب کے بلا ہمیشہ مرد دین دی خدمت کی خدمت کرتے ہیں عمارت ोस मकान दीन की दी खिदमत नहीं करतेम इमारत की जरूरत नहीं दीन मर्द कामी करने वाले मर्द की जरूरत واسطے جب کوئی آل میں دین اٹھ جائے عمارت کے اندر جتنا توسن ہو جائے جتنا کشادگی ہو جائے جتنا تبدیل آ جائے دین کی خدمت اسالم تو بعد اس نہج نحجے نہیں ہو سکتا عالم محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ مرد سن مرد حق سن اور مرد گر سن نظر کرم کے دستے جامع رضویہ نو ایک مقام حاصل ہوا ری دنیا تک جناب دے دفیا روحانیت کے پیاسا سیراب کر دے آنے. اگر جناب پور گئے تو عمارتوں دے اندر جتنا توسیع ہو گئی ہے جی ان خدمت نہیں ہو رہی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 اگر وہ درخت کی چان تھے بیٹھ کے اللہ بھی دین کی خدمت کرے وہ درخت رنگ دنیا تک نشانی حدایت بن جاتا ہے اور وہ او سب سواہد حقائق میں بولتا سبوت نہیں ہوں عمارتیں رہ گئی میں مگر دین کام نہیں ہے وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں اگلا مسجد ہوں میں تہذیب کا پرزانگ اپنے خفا مجھ سے بے جانے بھی نہ میں زہر حلا کو کبھی کہنا نہ مشکل ہے کہ ایک بندہ حقبین و حق دیش کا کے تو دے کو کہے کو دماغ اس وقت اگر کام کے کوئی نگاہ ٹک دیے فقرت حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ الہاج مولانا محمد ابو ابودا محمد صادق صاحب دامک برکات علی دیت بابرتا میں جنہیں تو نگاہ ٹک دیے اور تسکین حاصل کر دیے یقینا امام اہل سنت دیا آستانے کا یہ چراغ جتھے تک اس چراغ کی روشنی جا رہی ہے دنیا کف باہر لرزا بند دام ہو رہی میں جو بیان کر رہا میں آستانے کا کوئی مرید نہیں یہ سمجھو جو مرید ہو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 چیزاں اسلام نے پوری حفاظت نہ پوری ذمہ داری محفوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے مقصد تعلیم کیا ہے تز نفس تہذیب اخلاق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 حضور دے سدے حضوری تشریف سدقے انت میں بھی کردہ خدا کا مقام حاصل ہو جائے مقامِ منت فرمایا مقصد رسالت فرمایا تاکہ رسول صوف اور ستھرا کرے فرماوے یزکی ہم واسطے اسلام کے اندر تزکیہ نفس فرض آئیں کیونکہ مقصد رسالت ہے جو زخمی ہیں اللہ د پاک پیغمبر آئے ہی تزکیہ واسطے تو ہر مرد عورت کے فرض عین ہے جو اپنے من صاف کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے تمام گندے اوساف محبت دنیا دیا غلازت آخرت غفرت اوساف بغض حسد کینا تکبر جہالت ان تمام پہڑیاں سفتوں دل دور دل کدنا اور زہر باطن شریعت مستفا د جما پہنانا اسلام بندر کروانا ہے اے فرد این ہے فر اللہ دا پاک پیغمبر صلی صلاح والے کرتے ہیں تجتییا کرتے ہیں اور یہ ہوئی اسلام کا اسلام کے اندر مقصد قالین ہے کہ تجویز نقص ہو کیونکہ حضور پاک سکار محلے میں کائنات نے اور محلے نے کائنات بھی تشریف ہاوری کا مقصد دا اپنے دشیا تجتییا نفس لہذا ضروری ہے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 منکرے حقی مل دے ملا کافرست منکرے خود مل دے کافر کا رست اللہ کا منکر کے نزدیکفر ہے لیکن جو اپنا منکر ہے وہ بڑا کافر ہے جو خود اپنا منکر ہے یہ بہت بڑا کافر ہے ورنہ سبندے تو, تو اپنے آپ کو تو سمجھ نہ ہم نے رب تیرے واسطے فرمایا کسی لڑے واسطے نہیں فرمایا ملک کر بنی آدم تیرے واسطے واستے اترا کا کسی نباتات اور جمادات واسطے نہیں آیا امانت خداوندی تیرے تیرے کندھیا چکائی گئی ہے آسمان نہیں چک سکیا تو کھبے چبے ایسے واسطے شیخ رومی فرما نے انسان تسمان کی گردش نو دیکھنا ہے آسمان ترم تین ویری وہ گردشے پریشان ہیں کہ یا اتنا عظیم مقبول پوری پیسے دنیا جنگل میں مرد بہت ایسے مرد میری پرانے مجیب دیا ست آیات نہیں تلخیصن میں لکھیاں نے اپنے ہاتھ میں جس کے اندر مقصد تعلیم ناض کیا گیا ہے کہ مقصد تعلیم تجیا نفس تحبی اخلاق انسان ایک ایسے اخلاق دا سراتا اور مجموعہ بن جائے کہ ملائکہ فرشتے اس انسان دوتے دشک کرس پوپ داں آدھے تانے مارتے سن اس انسان دیکھ کے رسٹ کرگریل انیم دے حضرت جبریل انیم کے سامنے رب سونا فخر فرما دے اس انسان کو سامنے رکھ کے اور فرماوے آ جبریل دیکھو ذرا محدود شاہم پاکستان دیکھو ذرا امام اعظم ابو حنیفا رحمت اللہ لینی دخلاق اخلاق اخلاق دی اسلحہ اخلاق کا تستی اخلاق کا جناب سفایا اخلاق نو نبی پاک علیہ وسلم خل کے عظیم دانچے اور سانچے دے اندر ٹاہنا اے تعلیم دا مقصد ہے یہاں چیزوں کو بعد پھر جا کے مارفت خدا حاصل ہو گئی اسے واسطے سے دے رحمت اللہ لائے شاید اللہ صاحب گردر میم جاند رحمت اللہ علیہ دا درس رات نو سن کے ادھی رات نو گلی درد گردن سنتا اور شیر گنگ گنا ہیں شیر پڑھ رہے ہیں منہ درد ایسا ایسا آواز آئے کہ جز سر دوست ہر چکی ام رزا آیا یاد دوست ہر چنی ام رزا آیا جز سر عشق ہر چانی بتا لا سر حق الگ اچانک مبارک مشبا شل مایا پگلا مصرا علم حق نہ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 مستفا نقش پا دے دل دو حق نہ نمایات شیخ عبد الرحیم فرماندے نے میں پوچھا بزرگوں کہ شاہ ولی اللہ محدر سے دل بھی رحمت اللہ فاصلے خلاف اپنے اخلاق یاد رکھنا اسلام واحد مذہب ہے جڑا کہ بولنے نال نال نہیں پھیلیا کرن پیلیا کر اسلام کی تبلیغ بھی عجیب ہے کہ خود آپ نو کر کے دکھا پہ اسلام کے خود چل کے دکھا پہ اسلام آج خود فیلنا چاہتا ہے اگر اسلام تو چلو نہیں زبانی کہی جاؤ تو نہیں ہوا کہ کئی اربابے بصیرت ہوں نے کئی اربابے بسر ہوتے نہیں بسیراتے اندر کی گل جانتے ہیں بسر والے اور سامنے نویت دے نہیں سامنے ویکن والے بہتے نہیں جب بندہ خود اپنے آپ اتوں صاف نہیں کرتا تو لوکی ادے عمل کی کار کرتے نہ علم بھی پار کرتے جڑا بندہ اپنے آپ میں صاف نہیں کرتا اپنا ظاہر واپن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 किसी ने ना सुनी अब पूरी कौम को इसका संजादा भूलना पड़ेगा मुहब्बत और दीन और उल्फत खाद सुत्या कभी नहीं गुजरते जड़े इंसान ठेडर अपने वास्ते रह जाते हैं और हमेशा भी मिठी मौत मर जाते हैं वो लोग जिन्हें की जिंदगी का मशहूर पेट हों और جڑا فرنگی نظام تعلیم ہے انگریزی سکولوں کا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 مگر جب انسان بد تر ہو جی اسمانے جب انسان آلہ ہوں اس زمانے آلہ قرار دربان جاندے قربان کرو خیر القرون نہ یلونا ہم سم نہ یلو نم میرے پاس اربی لجپال نے فرمایا سب کو وا ترقی یافتہ دور میں محمد ری لال لو پھر فرمایا نار والے لائے پھر اس بعد تع طبقے سرکار نے شمار فرمائے شاہبات نہیں انہوں نے ادوار ترقی یافتہ پی گیا انسانیت اپنے کمال میں سی دی اپنے کمال میں اخلاق اپنے کمال نہیں سن پیدل چلنے والے تھی مانوالے حوالے نہیں تین دن کر دے وہ جناب کہ جناب اب تو سو سال پہلے کا انسان سی جیسی زندگی گزارتا ہے جی پرچے پاس ہوں نصابی کتب دن لکھے آئے نصابی کتابوں بلمانہ لکھے آئے جناب اب تو پہلے سو سال پہلے کا انسان جانوروں کا زندگی مان والے گور فرما اگر محبت آدم پاکستان اگر امام اگلے سنت نے اللہ وہ ان ہزاروں منا بدر 100 سال بدتم سنگ حضرت حضرت علی شاہ صاحب محدد خلیفہ 1414 سال پیچھے توڑ جاؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال ہم سیدو قربان جاما جنن کپڑا تن کو موجود نہیں چھون دا بٹن بچ لگن ایک شانوں دفن ا رب العالمین اپنے فرشتیاں کو فرمان دے کسی پانڈے سو سنگ خراب کرو پانڈے مرمی سنسل جیسا نگر آسلمان سے کھولو بےکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی کیا چلیں گے پروشنی ہوگی کہتے ہیں آج امن نہیں ہے دنیا میں فساد ہی فساد ہے میں نے کہا سوال تمہارا ہے سوال بھی چلتے ہم سے کیا پوچھتے ہو ہم یہ نہیں بتائیں گے کام تمہارے ہاتھ میں ہے ہمارے مدرسے خالی ہے نوحہ تنا ہے فریاد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 لڑکیوں کو چیڑنے والے اس لوٹنے والے سورخور ڈاکو لٹے بدماش تے کھلو کے ڈاکا مار آٹن نو گریب حجی بدماش دے قانون بھی معافی ہے پر پولیس دے قانون چ معافی کوئی نہیں او وہ گریب نو بھی نہیں لکھتا امیر نٹدا یہ بدمش امیر بھی لٹے گریب نی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 تو سیکھ لیا ہے مگر زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا میں آپ جمع ہے اپنے منہ جبک دے گا قسم خدا دی اس سانسی دور میں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 سلیم ان دے تراگا لیکن میں شرفیا کہنا اگر ہاڈی صاحب کریما دشمنوں کو کے یار بندہ چاہیے میں شرفیاں معلوم ہویا اسلامی ادارے ایسا مرد تیار کرتے ہیں جن میں دشمن دشمنی دشمن اور اسکول کالج یونیورسٹیاں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 ح شوری ج شوری طور تور کم فہمی جی پیدا ہو گئی ہے وہ اچھی لکڑی ایک شروع کر دیں اور دشمن نے نہیں دیکھتے کہ کیا کرنے اگر دشمن فر نے فرد کرو جناب کپڑے لاہ دیتے ہیں لاہنا شروع کر دیں گے جی او لا کے بھائی ابھی نال لائیے تو پھر مقابلہ نہیں گا لیکن میرے خیال دے مقابلے کا یہ طریقہ نہیں مقابلے کا طریقہ ہے کہ دشمن احادیث مبارکہ میں اس لیے کی پیش کرا وقت تھوڑا ہے موضوع بہت طویل ہے میں حالے ایک رکن جی نا اس سمیت رہا لیکن وہ سمٹیا نہیں جا رہا چار رکن نے تعلیم دے تے کوئی بڑے پروفیسر جی اپنے آپ کہ جہل محکمہ جہل محکمہ میں پاب یونیورسٹی کے نال بیٹھ کے جناب جمع پڑھانا پر میرا اتر چیلنج ہوں فقیر بھی کوئی گل سابت کرو اور سارے مناظرے پروفیسر کٹھے ہو جاؤ میں سابت کرا تھی قوم دے قاتل ہو تصا ثابت کرنا ہے تھی قوم دے مسلے اور کوش قوم دے مدہ نہیں چڑھ دو قوم نہیں تا یہ سوال کرنا ہے مذہب چڑھ دو یار پاکستان مذہب دا نام لینا اکلو کیا لگتا ہے اسلام دا نام لگی تو لوگ اسے بھی نہیں چاہتا ایک نیچی مسئلہ ہے آج کل اسلام نیجی مسئلہ ہے جتنا چاہو اپنا لو کو اقائد نہیں اقید بنے پہ اور سکول والے املی صاحب کر رہے ہیں بگار بنے پہ اکیڈا فاسد کر دینے پہ زندگی اور ملک بنا رہے ہیں کی سیکھی حضور دی حدیث میں سینکڑے حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ علم دنیا واسطے حاصل کرنا جہنم کا ذریعہ ہے علم تو مقصود مخصوص مارفت خدا ہے اور سڈے دینی مدارس والے کی کیا میں پان پت لائیے لیکن یہ دیکھو بھی اسی کی میں تاکہ کوئی اس گلسب تبنی نہ سمجھے بلکہ سمجھے کہ حق ترتا وہ کیا ہے اثر رکھیے فاضل اربی اور تنظیم المدارس سڈے نشادی طور کی نے فاگل اربی اور تنظیم اگریزوں دا نصاب تیار کیتا ہے میتالے انگریز نے اور سدا تنظیم اور فاگل اربی پنیا کے اشارے سے بنایا گیا ہے اگریزی گورمنٹ کے اشارے اگریزی گورنمنٹ دے اشارے پہ اور میں تنظیم المدارس مدارس سے مرچی دفتر چیٹ کے شیخ الحیث نکلے میں کیا حضرت اچھے جہنمی تیار کر دو پہ کہہ لگے اتنے میں یار میں کہ حضور فرماندے من پایا بگہ لکھا من کہ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 گیا تبلیغ اچھا اٹھے یہ ہوتا ہے جب کوئی وا افسر آ نا تو وہ خدا دی ہے لفظ نے میں خت سٹے لوٹ بیٹھا بس محفوظ بچائے الحام سے اللہ بچائے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 آجی جنہ جنہ مسائل مضبوط رہتے ہیں اور اپنے ہر کتاب تحریر تدریس, ہر لحاظ کی ترویج فرما نے اسلام یقین تصویر مسئلے دے آپ دا جو موقع سے میں پوری داری نال مطالعہ ہے تصویر دے مسئلے دا ایمان انتہائی جھوٹے اور غدار نے جہے اس کی خلافرزی